اللہ حرکہ بلعہمین والصلاف والسلام على اشارت نبیات والمسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تلعہم بلحسار إلى یو دلما بعد اعوذ اللہ السلام علیم الشیطان وان هذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبلا فتفرق بكم عن سبيل اس علمی کورس کی یہ تیسری نشش جو سرفی دعوت کے رسول کے موضوع پر آپ مستفید ہو رہے ہیں یقیناً آج اس قرفتاً دور کے اندر جہاں بہت ساری ایسی جماعت ہیں جو اپنے آپ کو جو حزبیت یا اس طریقے سے دیگر ناموں سے موسم نوجوانوں کو ورقراتی ہیں نوجوانوں کے عقیدے اور ان کے اعمال میں فساد و بگاڑ کا سبب بنتی ہیں نوجوانوں کو غلط راستے پر لے جاتی ہیں اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ وہ جماعت جو حق پر ہے وہ جماعت جو ہمیشہ حق پر رہے گی اس کی پہچان کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں یہ جاننا اور پھر اس کے بعد اس جماعت پر مضبوطی سے جمع رہنا ان اصول اور ضوابط پر عمل کرنا یہ ضروری ہے تو الحمدللہ ان تمام اصول اور ضوابط پر شرح کرنے کے لیے ہمارے محترم شیخ خطر سے بہت ہی عمدہ شرح فرما رہے ہیں آج اس تیسرے ڈش میں ان شاء اللہ دوسرے اصول سے ہم باتیں آگے بڑھیں گے اللہ عرمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا یہاں پہ جمع ہونا اس علمی مجلس میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمانے ہم تمام لوگوں کے لیے مفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے اللہ رب العالمین شیخ المحرم کی صحت و حافیت مزید ترقی اللہ تعالیٰ آپ کے علم مزید ترقی عطا فرمائے آپ کے لیے تمام چیزوں کو نجات اور مفرت کا ذریعہ بنائے عامر ضلع میں شہر المحکرم سے گزارش کرتا ہوں الحمدللہ رب وب المین والسلام سولاۃ نبینا محمد ولا علیہ و صاحب اجمعین ام ابان سلفی دعوت کے اصول اس موضوع پہ ہمارا دورہ الحمدللہ اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے فی الحال پہلا اصول یہ ہم پڑھ چکے ہیں میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا پہلا اصول کیا تھا جو ہم نے پڑھا ہے کون سا ایپ بتائیں گے ذرا جی نہیں بڑے لوگوں میں سے آج پہلا سوال بڑے لوگوں سے جی پہلا اصول کیا پڑھا جی ہم نے سلفی دعوت کا پہلا اصول کیا ہے شری علم کا اصول تو سلفی دعوت کے اوپر اگر, اگر آپ ہیں تو دین کا علم بھیجیے کتاب و سنت کا علم بھیجیے یہ پہلی بات ہے اسی میں سوال یہ ہوگا کہ یہ کس امام نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنے کی ضرورت کھانے پینے سے بڑھ کر ہے یہ کس امام نے کہا ہے جی بیٹا نہیں نہیں امام احمد رحم اللہ نے یہ موبائل جو ہے لگتا ہے اس میں وہ کھلا ہوا ہے تو بار بار مجھے کل رات ہے سمندا باد میسج شاید آ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہ ساتھ ساتھ مجھے اس کو کو دینا چاہیے واٹسپ ٹھیک ہو گیا تو یہ امام احمد ہے بیٹا امام احمد کہہ رہے ہیں کہ دین کا علم لینا اس کی ضرورت کھانے پینے سے بڑھ کر ہے کتاب و یہ کس نے لکھی ہے بڑے لوگ بتائیں گے بڑی عمر کے لوگ کتاب و توحید کس نے لکھی ہے اس مولف کا نام بتائیے ذرا بڑی عمر کے لوگ جی محمد بن عبد البحاب اللہ بہت اچھے کشپ و شبہات کل میں نے اس کتاب پہ بہت زور دیا تھا یہ کس نے لکھی ہے یہ بھی بڑی عمر کے لوگ بتائیں گے بچے تو ماشاء اللہ جانتے ہیں ایسا کچھ محمد رحیم اللہ تو بچے بتائیں گے کشپ شبہات میں کیا چیز ہے جی توحید اور شرک کے معاملے میں جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان شبہات کا ازالہ ہے ٹھیک ہوا بلوکل مران یہ کس موضوع پہ کتاب ہے یہ بڑی عمر کے لوگ بتائیں گے ذرا غروب عمر عام کس موضوع جی احادیث کس امام کی ہے یہ بچے بتائیں گے جی ہاف بن حجر مجھے مسلسل میسج موصول ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے لوگوں کو بھی شاید جا رہے ہوں گے جو سن رہے ہیں نا، ابھی ہم دوسرا اصول شروع کرتے ہیں اور اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا سو فیصد توجہ دیکھیں کل کے کئی سوالوں کا جواب آپ میں سے کئی لوگ نہیں دے سکے اب ذرا آپ کی توجہ چاہیے آپ ماشاءاللہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی یہیں پہ رہے تو پہلا جو اصول تھا اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ آپ دین کا علم لیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سلفی ہوں صحابہ کلام تابین تبا تابین کے دین کے اوپر ہوں تو پھر آپ علم لیجئے دوسرا اصول صفحہ نمبر 27 ٹوینٹی دین اسلام کو عملی تطبیق دینے کی کوشش کرنا یعنی کہ آپ اس دین کے اوپر عمل بھی کریں یہ کوشش اور ہرس تمام شری واجبات کو شامل ہے یعنی کہ جو کوشش کرنی ہے آپ نے دین کے اوپر عمل کرنے کی جس جس چیز کو شریعت نے واجب قرار دیا ہے ہر اس چیز پہ عمل کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے جیسے پانچ اوقات کی نمازیں والدین کے ساتھ اس سلوک وغیرہ پانچ وقت کی نمازیں ادا کریں گے اگر آپ سلفی ہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سلفی ہوں تو صحابہ کرام تو ایسے ہی تھے نا صحابہ کرام کا تو یہی دین ہے نبی علیہ السلام کا تو یہی دین ہے قرآن کا یہی دین ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اسی طرح سنتوں کی پابندی مثال کے طور پہ کل بھی کہا تھا مسواک کرنا فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ادا کرنا اور حسب استطاط انہیں زندہ کرنے کے عمل کو بھی شامل ہے سنتوں پہ عمل بھی کریں اگر کوئی سنت آپ کے شہر میں گاؤں میں مردہ ہو چکی ہے لوگ اسے نہیں جانتے تو آپ اس کو زندہ کریں اور کل میں نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ نماز میں رفول عیدین کرنا یہ سنت ہے نبی علیہ الزات والسلام کی اور پاک و ہند کے بہت سے شہروں میں اور بہت سی مساجد میں یہ سنت مردہ ہو چکی ہے لوگ اسے بالکل نہیں جانتے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فضول سی ایک حرکت ہے حالانکہ رف الدین کی مخالفت کرنے والے ہمارے بھائی خود پہلی بار نماز میں رف الدین کرتے ہیں پہلی بار تو ہر کوئی کرتا ہے نا تو بھائی اگر یہ غلط ہے تو ایک بار کیوں صحیح ہے اور پھر عید کی نماز میں سبھی ہی کرتے ہیں نا تو عید کی نماز میں یہ کیسے ٹھیک ہو گیا باقی نمازوں میں کیسے جرم ہو گیا جیسے نوافل وطر کی نماز قیام العہل تحجد آپ جانتے ہیں قیام الہل تحجد ایک نماز کے دو نام ہیں اور انفاق فی سب اللہ وغیرہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان سب کے پورا کرنے کا حدیث ہونا چاہیے ان کے ان سب پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں رات کو ایسا نہیں تھا رات کو بالکل کچھ نہیں تھا کیا تبدیلی ہوئی ہے فی الحال تو آگے ابو عبد الرحمان یہ ابو عبد الرحمان یہ صحابی ہیں یہ تابی کون بتائے گا یہ تابی ہیں بہت اچھے وہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا اب تابی کو قرآن کس نے پڑھایا ہوگا صحاب نے تو وہ کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے یعنی صحابہ کرام انہوں نے ہم سے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ وہ لوگ کون صحابہ اکرام کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سیکھا کرتے تھے اور جب وہ دس ایتیں سیکھ لیتے تھے تو آگے نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ ان پر عمل نہیں کر لیتے کہتے ہیں اسی طرح ہم نے قرآن بھی سیکھا اور اس پہ عمل بھی کیا یعنی کہ قرآن کی تلاوت بھی سیکھی اور قرآن پہ عمل کرنا بھی سیکھا تو صحابہ کرام صرف تلاوت نہیں سیکھتے تھے قرآن سمتے بھی تھے اور پھر اس پہ عمل کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت سیکھنا اور اس کا معنی سیکھنا یہ کیا ہو گیا علم اور پھر اس پہ عمل کرنا یہ ہمارا دوسرا اصول ہے آج ہم علم لیتے ہیں قرآن سیکھتے ہیں آدیث سیکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے صحابۂ کے نام عمل کیا کرتے تھے یہ قول جو ہے عبد الرحمان سلمی کا آپ کو کہاں ملے گا تفسیر تبری میں اور یہی سلف کا منج بھی ہے کیا کہ علم پہ عمل کرنا یہی سلف کا منج بھی ہے جو علم کو عمل سے جوڑ کر دیکھتے تھے یعنی کہ علم کو اور عمل کو ایک ساتھ لے کر چلتے تھے اس لیے کہ علم کے ساتھ عمل ہی اس شدید وعید سے بچا سکتا ہے جو کسی واجب عمل کے تر کرنے پر مرتب ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایبو الدین تقولون ما لا تفعلون اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے قابور مختن اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے یعنی کہ اللہ تعالی ناراض ہو جاتے ہیں اس آدمی پہ جو لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ کام کرو لیکن خود اس کو اوپر عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ ہم سے عمل نہیں ہوتا تو تبلیغ بھی چھوڑ دینی چاہیے ایسے ہی ہے نا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چونکہ تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو علم دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں دو کام کریں اور یہ کہنا کہ چونکہ عمل نہیں کرتے تو تبلیغ بھی چھوڑ دیں اس کا مطلب ہوگا دونوں چھوڑ دیں یہ تو جرم ہو جائے گا پہلا درجہ یہ ہے بڑا درجہ کہ آپ علم بھی دیں لوگوں کو اور عمل بھی کریں دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کم از کم معلومات دیتے رہیں دین سکھاتے رہیں چاہے خود عمل کرنے میں کوتھی ہو ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ تبلیغ کریں اور نہ عمل کریں تو سب سے بہتر کون ہے جو تبلیغ بھی کرے عمل بھی کرے قرآن یہ چاہتا ہے اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ تبلیغ کریں چاہے عمل میں سستی ہو رہی لیکن کم از کم نیکی کا ایک کام تو ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالی اس کی مذمت کر رہے ہیں تاکہ ہم دوسرا کام بھی شروع کر دیں اللہ تعالی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ دونوں کام چھوڑ دیں کئی لوگ اس سے الٹ مفہوم لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم سے عمل نہیں ہوتا اس لیے کسی, کسی کو نیکی کا پیغام نہیں دینا کیونکہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے کسی سے یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھو نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا تو سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں سے کہے نماز پڑھو اور خود بھی نماز پڑھے دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو لوگوں سے کہتا ہے نماز پڑھو لیکن خود نہیں پڑھتا اور سب سے برا وہ ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ نماز پڑھنے کے بارے میں اپنے بچوں سے کہتا ہے اپنے رشتے داروں سے کہتا ہے تو برہرا اس ایت میں اللہ نے مذمت کی ہے کن لوگوں کی جو لوگوں کو نیکی کا راستہ بتاتے ہیں خود اس کو پر عمل نہیں کرتے اور علم کے ساتھ عمل کے ساتھ کی جگہ پہ اگر پر آ جائے تو بہتر ہے گا اور علم پر عمل کے اندر اس مبہود صفت سے چھٹکارا بھی مل جاتا ہے جس سے اللہ تعالی نے یہودیوں کو متصف کیا ہے ان کے علم پہ عمل کریں گے تو آپ اس بوری عادت سے بھی بچ جائیں گے جو یہودیوں کی ہے اللہ تعالی نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں مثر الدین کا دبو بھی آیا ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا یعنی کہ جن کو تورات دی گئی کون تھے جن کو تورات دی گئی ملک اسلام کے ماننے والے وہ کیا کہلاتے ہیں آج یہودی بنی اسرائیل میں سے ہیں یہودی ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا اللہ نے تورات ان کو دی تاکہ اسے پڑھیں اور عمل کریں لیکن انہوں نے اس کا حقدہ نہیں کیا ان کی مثال گدے کی مثال کیسی ہے جو کئی کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جٹرایا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا گدا جو ہے اس کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں اس کے اوپر بورا بہت بڑا آپ رکھ دیں تھیلا رکھ دیں کتابوں کا تو کیا گدا ان کتابوں سے فائدہ اٹھا پائے گا تو اللہ تعالیٰ فلماتے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی اور انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا وہ گدے کی طرح ہیں کتاب تو لے لی فائدہ نہیں اٹھاتے کتاب تو لے لی عمل نہیں کرتے تو اگر مسلمان یہ کام کریں تو وہ بھی یہودیوں کی طرح ہوئے وہ بھی گدھے کی طرح ہوئے تو کتنی بری مثال ہے کہ انسان گدے کی طرح ہو انسان یہودیوں کی طرح ہو تو ہم نے نہ یہودی بننا ہے اور نہ ہم نے گدا بننا ہے ہم نے اچھا مسلمان بننا ہے علم لینا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے علم پر عمل کے ذریعے آگے چھوٹا سا جملہ اوپر لکھیں علم پر عمل کے ذریعے حصول علم کے مطلوب و مقصود ہدب تک پہنچا جا سکتا ہے علم پر عمل کے ذریعے حصول علم کے مطلوب و مقصود ہدب تک پہنچا جا سکتا ہے کہ جب آپ علم پہ عمل کریں گے تو پھر علم لینے کا مقصد پورا ہوگا علم لینے کا مقصد کیا ہے جی عمل کرنا اسی لیے فضیل بن ایاد رحمہ اللہ نے کہا ایک عالم اس وقت تک جاہل ہی رہتا ہے جب تک علم پر عمل نہ کر لے جب اس پر عمل کر لیتا ہے تو عالم ہو جاتا ہے ان کے یہ فدیل بن ایاد رحمہ اللہ اس عالم دین کو جاہل قرار دے رہے ہیں جو اپنے علم پہ کیا نہیں کرتا عمل نہیں کرتا یہ قول کہاں ملے گا اقتضاء العلم العمل خطیب بغدادی کی کتاب ہے وہاں ملے گا آپ کو حقیقت میں سلفی دعوت اس اصول کا بڑا احتمام کرتی ہے کون سے اصول کا بڑے لوگ بتائیں گے کون سے اصول کا عمل کرنا جی. حقیقت میں سلفی دعوت اس اصول کا بڑا احتمام کرتی ہے اور لوگوں کو اسے حاصل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی تاقید بھی کرتی ہے کیونکہ علم کے ساتھ کسی عمل میں مشغول ہونا کہیں زیادہ نفع بخش اور بہتر ہے ایسے عمل اور مباح کلام سے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا یعنی کہ آپ علم کے بعد علم پہ عمل کریں یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ فضول باتوں میں لگے رہیں مثال کے طور پہ آپ گفتگو کر رہے ہوں سیاستدانوں کے بارے میں سیاست کے بارے میں کھیل کے بارے میں اور ایسی لا چیزوں کے بارے میں اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے علم پہ عمل کریں اگر ہمارے نوجوان اللہ انہیں اس کی توفیق دے اگر ہمارے نوجوان اس اصول کو کما حق پورا کر دیں کون سا اصول بچے بتائیں گے کون سا اصول عمل کرنا تو بہت سارے ایسے امور سے محفوظ ہو سکتے ہیں جو ان کے کام کے نہیں اگر آپ نے علم پہ عمل کریں تو آپ فضول باتوں سے بچ جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا فضول کاموں کے لیے تو, تو بہت سارے ایسے امور سے محفوظ ہو سکتے ہیں جو ان کے کام کے نہیں جن میں مشغول ہونا صرف وقت کا ضیاع ہے جیسا کہ سیاسی امور کے پیچھے پڑنا دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینا کس کی طرف سیاسی امور کی دعوت دینا چنانچہ اس طرح کی چیزیں ایک طالب علم کے لیے نہیں ہوتی ہیں یہ سب حکمرانوں کے لیے خاص ہے سیاست حکمرانوں کے لیے ہے میرا اور آپ کا کام سیاست نہیں ہے میرا اور آپ کا کام ہے علم دے اور اس پہ عمل کریں یا وہ لوگ جو ان کے نائب اور قیم مقام ہیں سیاست کام ہے حکمرانوں کا یا ان کا جو ان کے نائب ہیں مگر جب کچھ نوجوانوں نے خود کو حکمرانوں کے مقام و مرتبے میں کر لیا تو وہ بہت سے ضروری امور سے جاہل ہو گئے ان کے جب آپ سیاست میں پڑے رہے کبھی گفتگو اس سیاستدان کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں تو اب سیاسی امور میں گفتگو کرنے کا اتنا مزہ آتا ہے کہ انسان کے پاس وقت نہیں بٹتا علم لینے کا اور اس پہ عمل کرنے کا کیونکہ اس نہ کی باتیں انسان کو اچھی لگتی ہیں اس سیاستدان پہ تنقید کرنا اس پہ تنقید کرنا تو وہ بہت سے ضروری امور سے جاہل ہو گئے اور ان کے اندر انحراف ظاہر ہونے لگا اور ان مسائل کے اندر ان کا ملک بھی گرفتار ہو گیا کیونکہ ان لوگوں نے اجنبی اخبارات اجنبی غیر ملکی اجنبی اخبارات اور کافر خبروں پر امک... کافر میڈیا پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا لا حول ولا قوت الا باللہ اور اسی پر اپنے احکام لاگو کرنے لگے یعنی کے کافل میڈیا سے جو خبریں ملتی ہیں ان پہ اعتماد کرنے لگے جیسا کہ خلیجی جنگ میں دیکھا گیا خلیجی جنگ کہاں ہوئی تھی کون بتا سکتا ہے خلیجی جنگ کہاں ہوئی تھی جب عراق نے حملہ کیا تھا کس پہ, پہ، تو پھر کو ساتھ دیا تھا سعودیا نے اس, جنگ کو کیا ہے خلیجی جنگ؟ اس وقت ان لوگوں نے انہیں اجنبی خبروں پر بھروسہ کیا مثال کے طور پہ بی بی سی اور اسی کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے دلوں میں روب ڈالا ان کے اندر اختلاف پیدا کیا ان کی وحدت اتحاد کو پارا پارا کر کے انہیں منتشر کر دیا اور انہی اخبارات کے تراشوں اور اجنبی خبروں کو جو ان کا اہم مقصود اور ان کی کل پونجی ہوتی ہے اسی کو یہ علم میں حقائق یا اصول فقہ الواقع کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ علماء کو پتہ ہونا چاہیے کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو پتا ہونا چاہیے فلاں حکمران کیا کر رہا ہے یہ حکمرانوں کو پتا ہی نہیں ان امور کا بلکہ بہت سے لوگ سعودی عرب کے بڑے بڑے علمائی کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے شیخ ابن انعباز کا شیخ ابن خیمین کا کیا ان کو نہیں پتا زمین پہ کیا ہو رہا ہے بس ان کو یہ پتا ہے کہ ہے تو نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ایسے مسائل کا ان کو پتا ہے بس ان کو باقی کسی بات کا نہیں پتا یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جاہر لوگ ہیں علمائی کا کیوں کیونکہ سیاسی امور میں گفتگو نہیں کرتے حالانکہ جو لوگ سیاسی امور میں گفتگو کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ دین کے علم میں وہ ظاہر ہوتے ہیں. عقیدے کے مسائل کا علم نہیں ہوتا نماز کے مسائل کا علم نہیں ہوتا نماز پڑھنے کا درست طریقہ نہیں جانتے وضو کرنے کا درست طریقہ نہیں جانتے تو کیا سیاسی امور میں گفتگو کر کے آپ نے کیا حاصل کر لیا اور جب سماج کے اندر یہی نئی فکری لہر پیدا ہوئی تو اسی نے آ کر علم و عمل دونوں کو چوپٹ کر دیا لوگ علم سے بھی معروم ہو گئے عمل سے بھی معروم ہو گئے بس سارا دن سیاست میں گفتگو ہو رہی ہے اور اسی وقت سے نوجوان آنے امت کے اندر علم و عمل دونوں میں کمزوری شروع ہوئی ہے اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ فکر واقع کہ یہ نوجوان بہت سارے بڑے بڑے مسائل میں احکام شریعت کی پابندی نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہوگا سیاست میں داخل ہو جانے والے عقیدے کی پرواہ نہیں کرتے ان کو ووٹ چاہیے ان کو اپنی حمایت چاہیے نہیں دیکھیں گے جس کے پاس جا رہے ہیں وہ قبر پرست ہے قبر والوں کو مشکل کشاہ سمتا ہے یا وہ کیا ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ہمارے نوجوانوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرے اور ایسی چیزوں میں مشغول ہوں جو ان کے لیے دین و دنیا دونوں میں نفع بخش ہو اور جہاں تک ایسی چیزوں میں پڑھنا جس کا کوئی فائدہ نہیں اور انسان اپنے آپ کو ایسی چیز میں مشغول کرے جو اس کے کام کا نہیں تو یہ اس کے لیے بجائے خود و بالے جان ہے اور انسان کے لیے اس میں بہت سارے ادر و خیر کا نقصان ہے اس لیے ہمارے نوجوانوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل بھی کریں تاکہ وہ دین و دنیا دونوں میں فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہوں تو پہلا اصول کیا تھا جی ہمارا بڑے لوگ بتائیں گے ذرا پہلا اصول کیا تھا ہمارا بڑے لوگ جی دین کا علم لینا دوسرا اصول بچے بتائیں کیا جی عمل کرنا اب تیسرا اصول علم و بصیرت کی بنیاد پر دعوت کا کام کرنا دعوت دیں تبلیغ کریں لیکن کس کی بنیاد پہ علم کی بنیاد پہ یہ نہیں کہ خود آپ کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا اور آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں خود آپ کو پتہ نہیں ایمان کے ارکان کیا ہے اور آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں نہیں علم و بصیرت کی بنیاد پر دعوت کا کام کرنا جب اللہ تعالیٰ ایک مسلمان پر یہ احسان کرے کہ وہ علم و عمل کا ہوگر ہو جائے یعنی علم و عمل کا عادی ہو جائے اس سے عادت پڑ جائے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ خیر خواہی توجہ جی ارشاد اور دعوت کے ذریعے اس خیر کے کام کو دوسروں تک پہنچائے یعنی کہ اب آپ دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہ کریں ان کی رہنمائی کریں اور یہ علم جو آپ کے پاس آیا ہے یہ خیر جو آپ کے پاس ہے دوسروں تک بھی پہنچائیں یہ توحید جو آپ کے پاس ہے دوسروں تک بھی پہنچائیں یہ شرک کے بارے میں معلومات جو آپ کے پاس ہیں دوسروں کو بھی دیں کیونکہ یہی وہ کاری خیر ہے جس پر انبیاء اکرام علیہ السلام کاربند تھے انبیاء اکرام کس خیر پہ کاربند تھے جی دی دعوت دیتے تھے تبلیغ کرتے تھے دوسروں کو بھی بتاتے تھے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں قُل ہے بنیاد پہ میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے یعنی کہ میں بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں علم کی بنیاد پہ اور میرے ماننے والے میرے صحابہ کرام اور میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی علم کی بنیاد پہ دین کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالی نے ایک دائی کے مقام و مرتبہ کو دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلند کر دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و من احسن من ترجمہ اور باپ کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے گفتگو کے اعتبار سے کلام کرنے کے لحاظ سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے ہاں جی سیاست میں گفتگو کرنے والا اچھا ہوا کھیلوں کے بارے میں گفتگو کرنے والا اچھا ہوا فلموں کے بارے میں گفتگو کرنے والا اچھا ہوا یا اللہ کی طرف دعوت دینے والا اچھا ہوا اللہ کی طرف دعوت بعد کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے دعوت بھی دے اور نیک عمل بھی کرے اور یہ کہے کہ بے میں فرما برداروں میں سے ہوں کہ میں اللہ کا فرما بردار بن چکا جو اللہ کہے گا میں اس پہ عمل کروں گا اور جہاں تک اس کے اجر و سواب کا تعلق ہے اس کے اجر و ثواب کس کے دعوت و تبلیغ تیسرا اصول کیا ہمارا دعوت تبلیغ اور جہاں تک اس کے ادر و ثواب کا تعلق ہے تو اس عظیم عمل کی وجہ سے کون سا عظیم عمل دعوت تبلیغ تو اس عظیم عمل کی وجہ سے اس کا ادر و ثواب بھی عظیم ہے کیونکہ ایک دائی یعنی کہ دعوت دینے والا کیونکہ ایک دائی اس شخص کے ادر کے برابر بھی ادر پاتا ہے جو اس خیر میں اس کی مطابت کرتا ہے پیروی کرتا ہے بغیر اس کے اس کے ادر میں سے کچھ کام ہو یا ان کے ادر میں کچھ کام ہو کیا مطلب ہے اس کا جب آپ نے کسی کو دعوت دی نماز پڑھنے کی اس نے آپ کے کہنے پہ نماز پڑھ لی اب جتنا سواب نماز پڑھنے والے کو ملے گا اتنا سواب آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ نے اس کو کہا تھا نماز پڑھنی چاہیے جتنا ادر و ثواب اس کو ملے گا جس نے آپ کی وجہ سے بتتے چھوڑ دی سنت اپنا لی جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی آپ کو ملے گا دعوت دینے کا اپنا سواب اگر وہ آپ کی بات نہ بھی مانے آپ کی دعوت قبول نہ کرے تب بھی آپ کو ثواب ملنا ہے دوسرا ثواب اس چیز کا ملے گا کہ اس نے آپ کی دعوت قبول کر لیا ہے اور عمل شروع کر دیا ہے تو دو ثواب ہو گئے کتنے سواب ہو گئے دو اور اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی آپ کی دعوت قبول کرے نہ کرے آپ لگے رہیں آپ کو ثواب ملے گا اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لے پھر ثواب زیادہ ملے گا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوا کرتے تھے آج کے زمانے میں سر اونٹ آپ کہہ رہے ہیں آج کی مہنگی ترین گاڑی کون سی ہے جی جی یہ آپ اس سے بہتر ہے ایک آدمی آپ کے ذریعے اگر سدھر جائے ایک آدمی آپ کے ذریعے اگر توحید پہ آ گیا اس نے شرک چھوڑ دیا تو آپ کا اجر و ثواب دنیا کے بہت بڑے خزانے سے کہیں بہتر ہے تو آپ اسے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا عظیم عمل ہے دعت و تبلیغ لیکن علم کی بنیاد پہ اور یہاں یہ جاننا بھی مناسب ہے کہ دائش کے لیے شرط نہیں کہ وہ شریعت کے تمام احکام سے واقف ہو یعنی کہ یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کو پورا دین آتا ہو آپ کہیں جناب جب پورا قرآن کا ترجمہ سیکھ لوں گا تفصیل سیکھ لوں گا سب احادیث پڑھ لوں گا بخاری بھی مسلم بھی ترمی بھی،, بھی نسائی بھی عقیدے کی سب کتابیں پڑھ لوں گا پھر تبلیغ شروع کروں گا یہ شرک نہیں ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہو اس کا اسے شری علم ہو جتنی دعوت آپ دے رہے ہیں اتنی چیز کا آپ کو صحیح مانو چاہیے اسی لیے نبی علیہ علیم نے فرمایا عنی ولو آیا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آئے ہی ہو آپ نے قرآن کی ایک ایس سیکھ لی آج اب یہ گھر میں جا کر یہ ایت آپ بتائیں رشتہ داروں کو بتائیں دوستوں کو بتائیں پھر دوسری ایت سیکھیں وہ لوگوں کو بتائیں تیسری عید سیکھیں وہ لوگوں کو بتائیں چنانچہ جب کوئی مسلمان کسی عیت کو پڑھ کر اس کا مفہوم سمجھ لے علماء اور مفسرین کے ذریعے یا کسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم سمجھ لے یا علماء کے ذریعے یا ان کی کتابوں کے ذریعے کسی شرع حکم کی جانکاری حاصل کر لے تو اس پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے اگرچہ وہ اس عز اس حدیث یا اس حکم کے علاوہ اور کچھ بھی نہ جانتا ہو وادی ہو گیا علماء کرام تو جو علم میرے پاس آپ کے پاس ہے کیا ہم اس کی تبلیغ کر رہے ہیں یا ڈرتے رہتے ہیں کہ رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں کمرے کے لوگ ناراض نہ ہو جائیں روم میں رہنے والے ناراض نہ ہو جائیں یہ ذرا غور کیجئے گا شیخ علامہ عبد الرحمان بن قاسم عبد الرحمان بن قاسم ان کو جانتے ہیں آپ مسجد نبی کے ایک امام ہیں عبد المحسن قاسم یہ ان کے دادا ہیں کون عبد الرحمان یہ عبد الرحمان دادا ہیں کس کے مسجد نبی کے موجودہ امام عبد المحسن ابد المحسن بن محمد القاسم کے عبد المحسن القاسم ان کو کہہ دیتے ہیں تو یہ ان کے دادا ہیں یہ عبد الرحمان اور امام ابن تیمیہ کا جو فتح ہے کیا نام ہے اس کا مجموع فتح یہ کس نے جمع کیا ہے یہ گفتگو تو امام ابن تیمیہ کی ہے لیکن منتشر تھی ایک چھوٹی کتاب ادھر تھی دوسری چھوٹی کتاب ادھر پڑی ہوئی تھی ایک رسالہ اس آلمی دین کے پاس تھا ابن تیمیا کا ایک ان کے پاس تھا تو یہ شیخ عبد بن قاسم جو ہیں انہوں نے اور ان کے بیٹے محمد نے جن کے شیخ عبد کے والد نے اور دادا نے جو مصنبی کے امام شیخ ابد ان کے والد اور دادا نے ابن میرے تعمیہ کے چھوٹے چھوٹے رسالے اور فتح ایک کتاب میں جمع کر دی اس کو کیا کہتے ہیں مجموع الفتابہ کتنی دل دیں اڑتیس کے چھتیس چھتیس ہے نا ہے چیس چیز تو یہ جو ہے علامہ تیرہ سو بانوے ہجری میں انہوں نے کتاب التوحید پر اپنے حاشیے میں کہا دعوت کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں اگر آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو کتنی شرطیں ضروری ہیں دو پہلی شرط وہ اللہ کے لیے خالص ہو وہ کیا وہ دعوت وہ تبلیغ اور وہ سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو دوسری شرط دائی کو اس چیز کا علم ہو جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اگر وہ پہلی شرط میں کمی کرے گا تو مشرق ہو جائے گا پہلی شرط کیا ہے اخلاص اگر اللہ تعالی کے ساتھ آپ کسی اور کو شریک کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے اور اگر دوسری میں کمی کرے گا تو بتتی ہو جائے گا یعنی کہ سنتے رسول علیہ السلام کے مطابق اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا بتی ہو جائے گا دوسری شرط کی بنیاد پر جسے شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اللہ کے وسائل بھی توقیفی ہیں کل بھی گفتگو ہوئی تھی کہہ رہے ہیں شیخ یہ اب کون کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا ان کی گفتگو ختم ہو گئی انہوں نے دو شرطیں بیان کر دی جو بیان کرنا تھی اب تبصرہ شروع ہو گیا ہے کن کی طرف سے ہمارے رائٹر مولف کی طرف سے کون ڈاکٹر عبدالسلام کی طرف سے کہتے ہیں دوسری شرط کی بنیاد پر جسے شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا شیخ کون سے عبد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اللہ کے وسائل بھی توقیفی ہیں یعنی کہ دعوت اللہ آپ اسی وسیلے سے دیں گے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے ان میں بھی ہم ان طریقوں سے الگ کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کریں گے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے اسی لیے سلف نے اہل سما صوفیوں کے عمل سما یعنی کہ قوالی سمجھ رہے ہیں سماج امراض کیا یہاں پہ قوالی تو جانتے نا آپ لوگ آپ کے ہندوستان کا مشہور قبال کون ہے کوئی نام نہیں نا کسی کا تاکہ پتا چلے کہ آپ جانتے ہیں قوالی کو نہیں جی کون قادری صابری صابری بالکل اور نسرت فتح علی خان <تصح> برل ان کی یہ لوگ کبال ہیں جب آپ نے کوئی نام نہیں لیا تو پھر جو میں جانتا ہوں میں نے اس کا نام لے لیا تو یہ قوالیاں پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے اور ان کے پبلک جو بسیں ہیں ان میں کئی دفعہ میں نے سفر کیا شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کہ وہ لوگ گانا لگاتے ہیں ہم گانے سے روکتے ہیں وہ کیا لگا دیتے ہیں قوالی آپ <laughs> بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ایک حرام چیز تھی اور اب وہ چیز آگی جس میں شرک ہوتا ہے اور قوالیوں میں عام طور پہ شرک ہوتا ہے اور بدت کی ترغیب ہوتی ہے تو اسی لیے سلف نے اہل سما صوفیوں کے عمل سما پر سختی سے رد کیا ہے اگرچہ یہ سما آلات محرمہ سے خالی ہوں یعنی کہ میوزک نہ بھی ہو میوزک نہ بھی ہو تب بھی مسئلہ ہے جیسے آلات لح وغیرہ اگرچہ یہ سما دلوں کو خوش کرنے میں فائدہ مند ہو یہاں پہ لفظ جو ہے نا لی تر ہے شیخ اگرچہ یہ سما دلوں کو نرم کرنے میں مفید ہو کیونکہ کتاب و سنت اور سلف امت سے اس پر کوئی ثبوت یا دلیل نہیں ہے اسی لیے شیخ الاسلام جتنے تیمیہ نے مجموع فتح جلد نمبر گیارہ میں کہا ہے کہ یہ جو لوگ دلوں کی اصلاح اور تزکیا نفس کی خاطر سما کے قص سے جمع ہو جاتے ہیں قوالی سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ دل ہمارے پاک ہو جائیں گے خواب مجرد گیت ہوں اس میں کوئی الات لاحب نہ ہوں یا تعلیب بازا کے ساتھ ہوں یہ سب اسلام کے اندر نئی ایجاد کردہ ہے کیونکہ انہیں تین صدیوں کے بعد ایجاد کیا گیا جن کی تعریف اللہ کے رسول علی سات نے ان الفاظ میں کی ہے اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے تین زمانوں کی آپ فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا ہے پھر بعد کا تاب کا پھر تبا تباہ کا اور یہ قوالی صحابہ کے میں سے یہ بچے بتائیں گے کس صحابی نے قوالی ایجاد کی تھی یہ چھوٹے نہیں جانتے بڑے جانتے ہوں گے کس صحابی نے سب سے پہلے قوالی پڑھی تھی چنگست نے تبا تابی نے تو امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ ان تین زمانوں میں جن کی اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے کہ بہترین زمانے ان میں قوالی موجود نہیں جی تو ابن تیمیہ وعدے کر رہے ہیں کہ قوالی غلط ہے چاہے میوزک کے ساتھ ہو چاہے میوزک کے بغیر ہو سندرے ہیں علماء ہیں اکرام معلوم نہیں آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں اگر متن جو ہے اس میں کوئی غلط چیزیں نہیں ہیں اور میوزک بھی نہیں ہے تالیاں بھی بجائی نہیں جا رہی تو پھر امید ہے کہ کوئی حرج نہیں ہوگا اگرچہ داغ تو تبلیغ کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس ذریعے دعت و تبلیغ کروں گا تو نبی علیہ السلط و السلام جب تبلیغ کیا کرتے تھے کیا اس انداز سے کرتے تھے آپ تو عام گفتگو کرتے تھے نا صحابہ کرام بھی عام کرتے تھے تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی و تبلیغ کا وسیلہ نہیں ہے یہی رہ جائے گا جی جی شیخ صاحب فرما رہے کہ قوالی تو نہ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں پھر تو سادہ شعر و شاعری ہو گیا سادہ قصیدہ ہو گیا سادہ نظم ہو گئی چلے تو اللہ کے رسول السلام نے تعریف کی ہے تین زمانوں کی فرمایا خیر الناس سم سم ترجمہ سب سے بہتر اس زمانے کے لوگ ہیں جس زمانے میں مجھے مبوز کیا گیا پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے یعنی کہ پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے یعنی تباہ تابین تو یہ حدیث بخاری مسلم میں آئی ہے ان الفاظ کے قریب قریب الفاظ میں بخاری شیم میں نمبر ہوگا ٹو دو سکس فائیو ٹو اور مسلم میں نمبر ہوگا دو ہزار پانچ سو تینتیس ٹو فائیو تھری تھری اور یہ کہ اس بدت کو اکابر امت نے ناپسند کیا ہے کون سی بدت کو بڑے لوگ بتائیں گے قوالی جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں سما اور یہ کہ اس کو اکابری امت نے ناپسند کیا ہے اور بڑے بڑے مشائق اس طرح کے سماع میں کبھی حاضر نہیں ہوئے ہیں شیخ راہ اللہ نے آگے اسی سماع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا شیخ رحی اللہ یہ چھوٹے بچے بتائیں گے شیخ رحی اللہ کون بے شیخ اسلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں شیخ رحیم اللہ ابن تہمیہ ابن تہمیہ کے بارے میں شیخ ڈاکٹر عبدالسلام کہہ رہے ہیں شیخ رحیم اللہ نے آگے اسی سما پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو جنت تک پہنچانے والی ہو اور اسے بیان نہ کیا ہو خیر کا ہر کام آپ نے بتا دیا نیکی کا ہر نیکی آپ نے بتا دی اور کوئی ایسی چیز جو دوزخ سے دور کرنے والی ہو اور اسے بیان نہ کیا ہو یہ ممکن نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر خیر بتا دی اور ہر شر سے ڈرا دیا خبردار کر دیا اس کے بارے میں وارننگ دے دی اور اس سما کے اندر یعنی ان کہ قوالی کے اندر اگر کوئی مسلط ہوتی فائدہ ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مشروع کر دیتے بیان کر دیتے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا دینا ترجمہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حسیت سے پسند کر لیا تو کیا جو دین مکمل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے دین مکمل ہو گیا اس ایپ میں جو دین مکمل ہوا ہے اس میں قوالی موجود ہے کہیں پہ قرآن کی کسی ایت میں ہو یا حدیث میں ہو اسماعیل بھائی بتائیں اسماعیل بھائی قوالی کا تذکرہ کس ایت میں آیا ہے ذرا میری طرف ہونا ذرا تھوڑا سا ادھر ہوں جی تو قرآن کی کسی ایت میں یا حدیث میں قوالی کا تذکرہ نہیں ہے اگرچہ اس کے اندر دلوں کے لیے کوئی فائدہ ہی کیوں نہ ہو ان کے ممکن ہے کوئی آدمی کہیں کہ قوالی میں فائدہ ہے دل گرم ہو جاتا ہے لیکن اس پر کتابوں سننے سے کوئی دلی نہیں ہے اس لیے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی جائے گی قوالی کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا جائے گا سہل بن عبد اللہ تستری سہل بن تستری یہ بزرگ دو سو تراسی ہجری میں فوت ہوئے ہیں تھری ٹو ایٹ تھری دو سو تراسی اجری میں یہ فوت ہوئے ہیں تو یہ کافی مشہور ہیں عبادت وغیرہ کے معاملے میں اور صوفی لوگ ان کا بہت تذکرہ کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ پرانے صوفیوں میں سے ہیں تو ان میں وہ خرابیاں نہیں تھی جو بعد والے صوفیوں میں ہیں تو سہارم عبداللہ تستری رحم اللہ نے کہا ہر وہ وج جس پر کتاب و سنت سے دلیل نہ ہو وہ باطل ہے ہاں یہ وج کس کو کہتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے صوفیوں کو کئی صوفیوں کو کرنٹ لگتا ہے ہمارے ہاں صوفی ہے جن کو سیفی کہتے ہیں وہ ان کو کرنٹ لگتا ہے اور کئی جو صوفی ہیں وہ بےوش ہو کر گر پڑتے ہیں کئی ناچ رہے ہوتے ہیں اور یہ ڈرامے دیکھے کبھی کیا آپ نے نہیں دیکھے ان ڈراموں کو کیا کہتے ہیں وید تو یہ کہہ رہے ہیں ساحل محمد اللہ تو ہر وہ وید جس پر کتابوں سننے سے دلیل نہ ہو وہ بہادر ہے کیا صحابہ نام نبی علیہ السلام کی گفتگو سن کر ناچنے لگتے تھے کیا ان کو کرنٹ لگتا تھا یعنی کہ یہ عجیب و غریب حرکتیں صحابہ کے میں تو نہیں تھیں تو پھر یہ سب چیزیں باطل ہیں اور دارانی نے کہا یہ کون ہے ابو سلیمان عبد الرحمان بن عقیہ الدارانی ابو سلیمان عبد الرحمان بن عقیا الدارانی دو سو پندرہ ہندی میں فوت ہوئے ہیں ٹو دارانی نسبت ہے دمشق میں ایک گاؤں ہے داریا اس کی طرف دارانی تو دو سو پندرہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بھی پرانے بزرگ ایسے ہی ہیں نا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی طرف سے مجھے کوئی نہ کوئی نکتہ ملتا رہتا ہے مگر میں اسے اس وقت قبول کرتا ہوں جب مجھے کتاب و سنت سے دو عادل گواہ مل جائیں یعنی کہ یہ عجیب و غریب مجھے چیزیں ملتی رہتی ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ کیا تو یہ ہو گیا میں ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرتا میں ان کو نہیں مانتا جب تک کہ مجھے دو گواہ نہ مل جائیں پہلا گواہ قرآن دوسرا گواہ کیا حدیث جب اس چیز کی تائید قرآن سے نہ ملے حدیث سے نہ ملے تو یہ ایسی چیزوں کی میں کوئی پرواہ نہیں کرتا تو آپ لوگ بھی آپ لوگوں کے لیے یہ اقوال بڑے قیمتی ہیں آپ بھی کہتے ہیں جی سنا ہے فلاں بزرگ جو تھے انہوں نے مچھلی گلم کرنا تھی تو آگ کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا سورج کو قریب بلا لیا کس کو قریب بلا لیا سورج کو اسی لیے امام شافی اور امام لیس انصاف کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں اس زمانے میں اور پانی پہ چلتا ہوا دیکھیں تو اس وجہ سے اسے اللہ کا ولی نہ مان لیں اللہ کے ولی ہونے کا معیار یہ شعب دے نہیں ہے یہ ڈرامے نہیں ہیں اللہ کے ولی ہونے کا معیار یہ ہے کہ یہ آدمی قرآن پہ عمل کتنا کرتا ہے حدیث پہ عمل کتنا کرتا ہے یہ معیار ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جناب اس کو یہ ہو گیا اس نے وہ کر دیا اس نے اس کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں چوری ہوئی ہے بھائی اس کی کسی شیطان نے اس کو خبر دے دی ہوگی جن شیطانوں نے تو یہ ڈرامے وغیرہ یہ شیتانوں کی طرف سے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ کسی کو ولی نہ مانا کریں شیخ رحمہ اللہ کے اس قول کون سے شیخ رحم اللہ ابن تیمیہ ابن تہمیاں شیخ رحمہ اللہ کے اس قول اگرچہ اس کے اندر یہ قول یہ ہے نا یہ دیکھیں قول کیا ہے وہ دیکھے بتا رہے ہیں نا جو اوپر گزرا بھی تھا شیخ رحمہ اللہ کے اس قول اگرچہ اس کے اندر دلوں کے لیے کوئی فائدہ ہی کیوں نہ ہو یعنی قبالی میں اگرچہ کسی کا دل نرم ہوتا ہو اگرچہ لیکن اس پر کتابوں سننے سے کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی جائے گی یہ قول ہے کس کا ابن تیمیہ کا اس طور کے اوپر اب تبصرہ کرنے لگے ہیں کون امام ڈاکٹر عبد السلام وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے اس دور کے اندر بلیغ رد ہے ان لوگوں پہ جو دعوت اللہ کی خاطر ڈرامے کو جائز قرار دیتے ہیں فلموں کو جائز قرار دیتے ہیں کہتے ہیں ہم نے دنیا میں اسلام پھیلانا ہے کس کے ذریعے فلموں کے ذریعے ناموں کے ذریعے یہ کہہ کر کہ اس میں فائدہ ہے لوگ کیوں کہتے ہیں ڈراموں کے ذریعے ہم تبلیغ کریں گے کہتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے جی فلاں ڈرامہ اتنے لوگوں نے دیکھا تھا تو مسلمان ہو گئے تھے فلاں آدمی نے فلم بنائی تھی تو اس فلم کو دیکھ کے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو کہتے ہیں یہ نہیں ہم نے دیکھنا فائدہ ہے کہ نہیں ہے ہم نے دیکھنا قرآن و حدیث سے اس کی تائید ملتی ہے یا نہیں ملتی اور جب انہیں سنا جاتا ہے اور ان کے دل فریب مناظر کو دیکھا جاتا ہے تو اس سے دل نرم پڑ جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈرامہ بنایا اسلام کی خدمت کے لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے فلم بنائی اور اس کے دل فریب مناظر کو دیکھ کے دل نرم پڑ گئے تو نہیں ہم نے فائدہ نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتاب و سنت سے اس کی تائید ملتی یا نہیں ملتی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس لیے ضروری ٹھہرا کہ دعوت کے وسائل بھی توقیفی ہوں اس میں وہی وسائل مشروع ہوں گے جن پر اللہ کے رسول علی صلاحم اور آپ کے صحابہ کرام قائم تھے تو اب ہم نے تین اصول پڑھ لیے ہیں جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں مجھے بتائیں گے پہلا اصول ہم نے کیا پڑھا تھا جی علم حاصل کرنا یہ سلفی دعوت کا پہلا اصول ہے کدھر سے دوسرا اصول جی یہ لوگ یہ صحاب یمین رائن سائڈ والے جی دوسرا اصول کیا ہے آپ تینوں بتا دیں بھائی پھر نہیں نہیں وہ تین وہ تین آپ تین ہی ہے بھائی آپ ہی تین ہیں چلیں یہ تین آخری تین ادھر سے علم پہ عمل کرنا اللہ آپ کو زائے خیر ذائقے اور تیسرا اصول ادھر سے آپ لوگ جی کہ پیچھے تین کے بیٹھے ہیں جی اللہ آپ کا بلا کرے اللہ آپ کو ذہم کی بنیاد پہ دعوت و تبلیغ سلفی دعوت کے کتنے اصول ہم نے پڑھ لیے ہیں تین پڑھ لی ہیں چلیں جی اب چوتھا اصول علم و عمل اور تعلیم ہر پیمانے پر عقیدہ سلف کا اہتمام کرنا علم لیں تو سلف کے عقیدے کا عمل کریں سلف کے عقیدے پہ تعلیم دیں تو سلف کے عقیدے کی تو علم عمل اور تعلیم تینوں میں اہتمام کرنا خیال رکھنا کس عقیدے کا سلف کے عقیدے کا اور سلف کن کو کہتے ہیں یہ بڑی عمر کے لوگ بتائیں گے یہ سکون والے لوگ یہ تینوں جی سلف کن کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ جی صحابہ کے نام تابین تبا تابین یہ سلف ہیں اور میں اور آپ سلفی ہی ہیں ان کو ان کے نقشے قدم پہ چلنے والے سلف صحابہ کے تابین تبا تابین اور میں اور آپ سلف نہیں ہے سلفی ہی یہ نہیں کہ ان کے طریقے پہ چلنے والے ہندوستان اور ہندوستانی میں فرق جانتے ہیں نا ہندوستان اور ہے ہندوستانی اور ہے معلوم ہے نا کیا فرق ہے دونوں میں آپ ہندوستان نہیں ہیں آپ ہندوستانی ہیں ہندوستان کہیں اور ہے تو سلف اور سلفی ہم سلف نہیں ہیں ہم سلفی ہیں اور سلف کونتے صاحب اگرام تبا تابین تبا تابین دیکھیے آپ قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ایسی باتیں سنتے ہیں جو عقیدے کے خلاف ہیں اور یہ جو آگے لکھا ہے نا اور عمل و اہتمام کے میدان سے کافی دور ہے اس کو ذرا مٹا دیں قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ہم ایسی باتیں سنتے ہیں جو عقیدے کے خلاف ہیں اور جو عقیدہ کے اہتمام کے میدان سے دور کرتی ہیں ایسی باتیں سنتے ہیں جو عقیدے کا اہتمام کیا جائے اس سے دور کرتی ہیں چنانچے جماعتیں جماعتیں سے پہلے لکھ لیں کچھ جماعتیں چنانچے کچھ جماعتیں عقیدے کے مسائل کو جزئی مسائل تصور کرتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے عقیدے کے مسائل کو جزئی مسائل <تصفح> یعنی کہ یہ کوئی بنیادی چیز نہیں ہے عقیدہ میں کہتے ہیں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے قبر کی پوجا کرنے والا اور قبر کی پوجا کرنے سے روکنے والا سب کو متحد ہو جانا چاہیے ہم کہتے ہیں بھی ان کا عقیدہ اور ہے کہتے ہیں عقیدہ باد میں دیکھیں گے یہ یہ, یہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ افسوس کر رہے ہیں کہتے ہیں حالانکہ اتحاد کی بنیاد کیا ہونا چاہیے عقیدہ کہتے ہیں چنانچہ کچھ جماعتیں عقیدے کے مسائل کو جزئی مسائل تصور کرتی ہیں جن کی کوئی حصیت نہیں بلکہ ان میں سے کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا کہ ہم اللہ کے لیے ہاتھ کا ہونا ثابت کریں یا نہ کریں بڑی اہم بات ہے جی بڑی اہم بات ہے لوگ کہتے ہیں دنیا چاند پہ, پہ پہنچ گئی کہاں پہنچ گئی چاند پہ اور یہ مولوی ابھی تک اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے اس سے کیا ملے گا اللہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے چلے چاند پہ جانے سے کیا ملے گا اور پھر ہم ان لوگوں سے ایک اور بھی سوال کرتے ہیں چلے جی ہم مولوی تو لگے رہے اس بات میں کہ اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے آپ تو اس موضوع پہ نہیں ہے نا تو آپ چاند تک پہنچ گئے چلے کم از کم ہم اس موضوع پہ گفتگو کرتے رہے اللہ کا ہاتھ ہے یعنی ان شاء اللہ حکبات تک پہنچ گئے اور آپ نے اس موضوع کی طرف توجہ نہیں کی آپ کی توجہ رہی چاند تک پہنچنے پہ آپ پہنچے یا آپ کو کوئی بیٹا پہنچ گیا کوئی فیملی کا ممبر کوئی پہنچا آپ کا یعنی کہ آپ نہ دنیا حاصل کر سکے نہ دین حاصل کر سکے اور ہم نے الحمدللہ دین حاصل کچھ نہ کچھ کیا چلے دنیا نہ ملی چاند پہ ہم نہ پہنچ سکے نہ ہمیں کوئی قریب میں کوئی نظر آ رہا ہے کہ ہم جا سکیں گے لیکن کم از کم اللہ رب العزت کے بارے میں تو ہم نے کچھ معلومات لے لی تو اس لیے یہ گفتگو کرنا کہ اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے گویا کہ آپ اللہ تعالی کو اہمیت نہیں دیتے ان کے اللہ کے بارے میں یہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے لیکن اس کا مطلب ہے آپ اللہ کو اہمیت نہیں دیتے نوزب نہ اللہ آپ کے ہاں اللہ کے موضوع اللہ کے, با... کے تعارف کی کوئی حیثیت نہیں ہے حالانکہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے تو آپ کہتے ہیں جی میں جانوں گا اللہ کے نام کیا ہے اللہ کی صفات کیا ہے اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے میں قرآن پڑوں گا اس بارے میں حدیث پڑھوں گا میں صبح و شام رب سے مانگتا ہوں رب کے لیے نماز پڑھتا ہوں رب سے دعائیں کرتا ہوں مجھے پتا ہونا چاہیے رب کیا ہے رب کے نام کیا ہے رب کی سفات کے تو یہ بڑا اہم موضوع ہے تو یہ کہنا جی ہمیں کیا لگے جی ہاتھ ہیں یا نہیں ہیں یہ بہت غلط بات ہے اگر اچھا اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے اس کا تذکرہ کہاں پہ آیا ہے قرآن میں اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا ہے اگر یہ غیر ضروری بات تھی تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیوں کیا ہے اللہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا یہ بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے بہت اچھا بچہ ہے ماشاء اس کے والد صاحب کل بھی پوچھا تھا کون سے تھے کیا بتایا گیا تھا ہاں وہ ماشاء اللہ ماشاء بہت اچھا بچہ ہے اللہ یہ کہاں پڑھ رہے نہیں نہیں لیکن صبح کے ٹائم پڑھ نا یہ بہت بڑی مصیبت اور ہلاکت خیز بات ہے ان کی بڑی مصیبت ہے کہ آپ اس موضوع میں دلچسپی نہ لیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر عقیدہ تو کا کس قدر بڑا مقام ہے اور آپ کہیں دی ہمیں ایک ہونا چاہیے چاہے عقیدہ کسی کا مختلف ہو چنانچہ پوری مخلوق کو ایک بڑے ہی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور وہ مقصد کیا ہے اللہ کی بندگی ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ چاند پہ پہنچنا ہے کیوں جی کے قیامت یا قبر میں سوال ہوگا کہ آپ چاند پہ پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے یا چاند پہ پہنچنے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی بتائیے ذرا یہ سوال ہوگا اللہ نے ہمیں محدود سی زندگی دی ہے بیس سال تیس سال چالیس سال اور اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور شرک سے بچنا ہے یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ان چکروں میں ڈال دیا گیا کہ چاند پہ پہنچنا ہے نے اور سمتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت کرنا یہ غیر ضروری چیزیں ہیں توحید غیر ضروری چیز ہے بس سائنس میں آپ کی گفتگو... سائنس میں آپ گفتگو کریں ہم نہیں روکتے آپ کو لیکن یہ جان لیں کہ توحید کا علم لینا پہلے ہے سائنس کا علم لینا بعد میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَا بُدُونَ اور میں نے جنوں انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کو میری عبادت کریں اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے جنوں انسانوں کو تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں لو جی اللہ کہہ رہے ہیں نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں یہ چیزیں اللہ کو ہم سے نہیں چاہیں گے تو اللہ تعالی ہم سے بالکل نہیں پوچھیں گے کہ چاند پہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے اس کے لیے کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی اس کام کے لیے یونیورسٹی بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی البتہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ عبادت کے لیے مسجد کیوں نہیں کیم کی تھی آپ نے ایسا ادارہ کیوں نہیں کیا تھا گھر میں ایسا کوئی کمرہ کیوں نہیں بنایا تھا جہاں لوگوں کو آپ توحید سکھائیں جہاں آپ لوگوں کو شد سے روکیں یہ سوال ممکن ہے اور اللہ تعالی نے رسولوں کو محبوز کیا اچھا پہلے نمبر پہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا پھر توحید کے لیے ایسے ہی ہے نا آگے اور اللہ تعالی نے رسولوں کو مقبوض کیا اور کتابوں کو نازل کیا توحید باری تعالی اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی خاطر لو جی یعنی کہ نبی بھیجے گئے کیا سکھانے کے لیے توحید یا یہ بتانے کے لیے چاند پہ کیسے جانا ہے ذرا سوچیے ذرا غور کیجیے ذرا اللہ تعالی نے فرمایا فرشتوں کو فرشتوں کو وہی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے جن بندوں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے وہی کے ساتھ وہ بندے کون ہوتے ہیں نبی اچھا جی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے تو پیغام کیا ہوتا ہے کہ خبردار کر دو کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی محبود نہیں سو مجھ سے ڈرو تو اللہ تعالی فرشتے نازل کرتا ہے فرشتوں کو اللہ تعالی وحی دیتے ہیں کہ میرے نبیوں تک یہ وحی پہنچا دو کہ اے میرے نبیوں لوگوں کو بتا دو لوگوں کو پیغام دو کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس لیے مجھ ہی سے ڈرو لو جی اللہ نے اتنا بڑا سلسلہ قائم کیا فرشتہ آتا ہے نبی کے بعد نبی آ رہا ہے اور مقصد کیا ہے کہ لوگ جو ہے توحید کو جان لیں لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں تو اگر میں بار بار بتانا چاہتا ہوں اگر چاند پہ جانا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے فرستوں کو بیچ کہ فلاں انسان کو بتایا جائے کہ یونیورسٹی کائم کرنی ہے اور انہیں لوگوں کو تعلیم دینی ہے کہ چاند پہ کیسے پہنچنا ہے اور چاند پہ جانا ضروری ہے ورنہ مسلمان لوگوں انگریزوں سے پیچھے رہ جائیں گے اگر چاند پہ نہ گئے تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں اور جیسا کہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا وما ارسل قبل کا من رسول اور ہم نے تجھ سے پہلے تجھ سے پہلے تجھ سے مرادون محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے آپ سے ہم کلام ہو کر اور ہم نے تجھ سے پہلے یعنی کہ آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وہی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری عبادت کرو یعنی کہ جو بھی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجا ہے اس رسول کو ہم نے پیغام دیا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ عُمَّتِ الرَّسُولَ عَنِ عَبْدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الرَّسُولَ اور بِلَا شُبَى يَقِينًا ہم نے ہر عمت میں ایک رسول بیجا کہ آپ کو رسول کو کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغو سے بچو ان کے غیر اللہ کی عبادت سے تاغوت ہر وہ جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے چاہے وہ قبر ہو چاہے وہ کوئی زندہ انسان ہو مردہ انسان ہو درخت ہو پتھر ہو جو بھی ہو اور قرآن کریم کے اندر سب سے پہلا حکم بھی اسی کا آیا ہے دیکھیں ڈاکٹر عبدالسلام اس وقت ہمیں چوتھا اصول بتا رہے ہیں کہ سلف کے عقیدے کا اہتمام کریں توحید کا اہتمام کریں اور اس بارے میں انہوں نے پہلی دلیل یہ دی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے کس کے لیے توحید کے لیے اپنی عبادت کے لیے دوسرے نمبر پہ کہا کہ اللہ نے رسول نبی بھیجے تو توحید کے لیے اور شرک سے بچانے کے لیے اب تیسرے نمبر پہ کہہ رہے ہیں قرآن کا پہلا آرڈر توحید ہے آپ جب قرآن کی تلاوت شروع کریں گے سورہ بکرا تو جو پہلا آرڈر ملیں گے نا آپ کو وہ توحید کا ہے وہ کیا ہے رب نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ بچ جاؤ ان کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور انبیاء اور رسول اپنی قوم کو سب سے پہلے جس چیز کی طرف بلاتے تھے وہ یہیں اللہ کی بندگی تھی اب یہ چوتھی دلیل دینے لگے آپ کو کہ عقیدے کا اہتمام کیا جائے توحید کا اہتمام کیا جائے پہلی دلیل کیا تھی کہ اللہ نے ہمیں توحید کے لیے پیدا کیا دوسرا یہ کہ اللہ کا آرڈر ہے نبیوں کو کہ توحید کی دعوت دی جائے تیسرا یہ کہ قرآن میں پہلا آرڈر بھی اسی کا آیا ہے چوتھے نمبر پہ نبیوں نے سب سے پہلے جو دعوت لوگوں کو دی نبی نماز پڑھنے کا بھی کہتے تھے نا سچ بولنے کا بھی کہتے تھے اخلاق کی تعلیم بھی دیتے تھے لیکن پہلی ان کی دعوت کیا ہوتی تھی عقیدہ عقیدہ توحید تو انبیاء اور رسل اپنی قوم کو سب سے پہلے جس چیز کر بلاتے تھے وہ یہیں اللہ کی بنگی تھی جیسا کہ اللہ تعالی نے انہیں کی زبانی نقل کیا ہے کن کی زبانی نبیوں کی زبانی کہ یا قومی یہ نبی کہہ رہے ہیں یا قومی اے میرے قوم کو اللہ, اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور نبی علی اسلاد وسلام تیئیس برس لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے کتنے برس تیئیس برس ٹوینٹی تھری ان میں سے کن میں سے تیئیس میں سے ان میں سے تیرہ برس مکہ کے اندر دس اور دس برس مدینہ کے اندر یہ مٹا دیں اس کو ڈلیٹ کر دیں تیرہ برس مکہ کے اندر اس کے بعد لکھیں ان میں سے دس سال ان میں سے تیرہ میں سے سمجھ رہے ہیں تیرہ میں سے دس سال نہیں دیکھیں نا تیئیس برس آپ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے ان میں سے تیرہ برس مکہ کے اندر آپ جو مکہ کے اندر تیرہ برس ہے ان کی مزید وضاحت ہو رہی ہے ان میں سے دس سال تین میں سے تیرہ میں سے تیرہ میں, میں سے دس سال توحید کو ثابت کرتے رہے توحید کی دعوت دیتے رہے صرف توحید کی ان کی کہ تیرہ میں سے دس سال صرف توحید کی دعوت ہے مطلب یہ ہے اور اس کی طرح لوگوں کو بلاتے رہے اور صرف سے لڑتے ہوئے اس سے لوگوں کو ڈراتے رہے اس کے بعد لکھیں اور باقی زندگی اور باقی زندگی اس کے بعد موجود ہے آپ کے پاس اور باقی زندگی عقیدہ توحید اور دیگر حکامی شریعت کو لوگوں کے اندر راہ کرتے رہے ٹوٹل دین کی دعوت آپ نے کتنے سال دی ہے ٹوینٹی تھری ٹوینٹی تھری میں سے مکہ میں کتنے سال تیرہ ان تیرہ میں سے دس سال صرف توحید کی دعوت ہے اس کے بعد تین سال مکہ کے اور دس سال مدینہ کے اس میں توحید بھی ہے اور دیگر شریعت کے کام بھی ہے یہ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام چلیں جی یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ان کے سب دلائل جو ابھی تک بتائے آپ کو چار پانچ دلائل بتا چکے ہیں نا آپ کو یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تعلیم و تعلم تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے سیکھنا تعلیم سکھانا تعلیم و تعلم اور عمل و دعوت ہر پیمانے پر امور عقیدہ کی بڑی اہمیت ہے وہ اس وجہ سے کہ اگر عقیدہ تمام الشوں سے پاک رہا علائش گندگی شر کی گنگی وغیرہ عقیدہ تمام الائشوں سے پاک رہا تو صحب عقیدہ لا محالہ یعنی کی یقینی طور پہ جنت میں جائے گا اگر نماز روزے میں غلطی نکل بھی آئی تو پھر بھی آپ کسی نہ کسی وقت جنت میں پہنچ جائیں گے اگرچہ اس نے کبیرا گنا کا احتکاب کیا ہو کیونکہ کبیرہ گنا کا احتکاب کرنے والے اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی پر ہوتے ہیں وہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے کر پھر جنت میں ڈالے گا ان کی توحید اور اپنے فضل و کرم کی وجہ سے اور اگر چاہے گا تو اس کے اس گناہ کو معاف کر کے عذاب سے نجاب دے دے گا دیکھیں جی اگر آپ عقیدہ میں پاس ہو گئے اللہ ہم سب کو پاس کرے عقیدے میں اگر عقیدے کے امتحان میں پاس ہو گئے لیکن کبیرہ گناہ کا ارتقاب ہوا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور عذاب دیے بغیر جنت میں داخل کر دیں گے اور اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے جب عذاب کی مدت ختم ہو جائے گی پھر اللہ جنت میں دہن کر دیں گے قیدے میں پاس ہے سمجھے نا عقیدے میں پاس ہو گیا تو کبیرہ گناہوں کا معاملہ یا اللہ سرے سے معاف کر دیں گے یا اللہ عذاب دے کر جنت میں بھیج دیں گے لیکن جو عقیدے میں فیل ہو گیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا آگے کوئی بھی صحیح سالم عقیدے والا کوئی بھی صحیح سالم عقیدے والا اگر ہوگا تو اس کے نزدیک دیگر تمام نیک امور اور تاعت پرندے کے پر سے بھی ہلکا محسوس ہوں گے جب عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے نا اللہ پہ صحیح ایمان ہے آخر پہ صحیح ایمان ہے تو پھر نماز پڑھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا تیس روزے رکھنا آپ کے لیے مشکل کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے دنوں ثباب ملے گا اللہ میرے اوپر راضی ہو رہا ہے آپ روزے کے لیے نماز کے لیے قربانی دے دیں گے آپ وہ جاب چھوڑ دیں گے جس جاب کے نتیجے میں رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے جس جاب کی وجہ سے مسلسل نمازیں کزا ہوتی ہیں یا نہیں پڑھ پاتے اور آپ سیلری چھوڑتے ہوئے جاب چھوڑتے ہوئے پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ادھر سیلری جا رہی ہے ادھر رب رادی ہو رہا ہے رزق دینے والا رادی ہو رہا ہے وہ دے دے گا کسی اور جگہ سے تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اس کے لیے دیگر نیکیاں کرنی آسان ہو جائے گی اسی لیے امال کا اہتمام نہیں امال کی جگہ پہ لکھیں عقیدہ اسی لیے عقیدے کا اہتمام اور اس کی اصلاح و تصحیح سب سے اہم اور عظیم امور میں سے شمار ہوتا ہے اور توحید باری تعالی کے بہت سارے فضائل ہیں جو ایک طالب علم اور دائی سے مخفی نہیں ہیں ان میں سے چند فضائل درد ذیل ہیں لو جی اب توحید کے فضائل توحید باری تالا جہنم میں ہمیشہ رہنے سے روکتا ہے میں دیکھ رہا ہوں توحید مطلب باری تعلیٰ کے بہت سارے فدائل ہیں توحید باری تعلی جہنم میں ہمیشہ رہنے سے روکتی ہے توحید کیا کرتی ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہنے دے گی اگر آپ سے کچھ غلطیاں ہو بھی گئیں تو آپ کسی نہ کسی دن جہنم سے نکل آئیں گے تو توحید باری تعالی جہنم میں ہمیشہ رہنے سے روکتی ہے اگر دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے یعنی کہ اگر ایمان اور توحید ہے اگر ایمان ہے اور توحید صحیح ہے تو چاہے ایمان کمزور بھی ہو تو آپ کسی نہ کسی دن جہنم کی آگ سے نکل آئیں گے اللہ تعالی ہمیں جہنم میں جانے سے ویسے ہی محفوظ رکھے یہ جہنم کو تو ایک سیکنڈ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے نمبر دو اگر یہ ایمان دل کے اندر کامل ہو جائے تو کلی طور پر دخول نار سے روک دے گا اگر توحید باری تالا کا حق ادا کر دے اگر توحید باری تعالیٰ کو ثابت کر دے اس کی جگہ پہ آپ لکھتے ہیں، اگر توحید باری تعالی کا حق ادا کر دے تو اسے دنیا اور آخرت ہر دو جہاں میں کامل ہدایت اور کامل امن و امان حاصل ہو جائے گا اگر آپ توحید کا حق ادا کر دیں توحید کا صحیح مانوں میں تو دنیا میں بھی مکمل آپ امن و امان میں رہیں گے آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کافروں کا بھی ڈر نہیں ہوگا کیوں کیونکہ آپ توحید کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ میں کامیاب ہوں چاہے میری جان چلی جائے آپ کو پتا ہے ادھر مجھے دشمن گولی مارے گا ادھر میں نے جنت میں پہنچ جانا ہے ڈر کس بات کا قیامت میں سب سے زیادہ فید یاب ان کے فائدہ اٹھانے والے قیامت میں سب سے زیادہ فید یاب جناب مصطفیٰ علیہ السلاط اسلام کی شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا یعنی کہ لا الہ کہیں اور آپ کو پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اور دل سے کہیں تو یہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا نبی علیہ صنع کی شفا سے تمام زہری اور باطنی اعمال و اقوال اسی وقت کامل ہو کر شرف قبولیت کا درجہ حاصل کریں گے اور ان پر زیادہ سے زیادہ ادر و ثواب ملے گا جب ان کی بنیاد توحید باری تعالیٰ پر ہوگی آپ کی نمازیں آپ کے روزے آپ کی زکات آپ کا اخلاق ان تمام چیزوں کا فائدہ تب ہوگا یہ سب قبول ہوں گی جب آپ عقیدہ توحید میں ٹھیک ہوں گے یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ چنانچہ جس قدر وہ مضبوط ہوگی وہ کیا وہ توحید جس قدر وہ مضبوط ہوگی اسی قدر ان امور کے اندر کمال پیدا ہوگا ان امور ان امور کے اندر کمال پیدا ہوگا اس کے بعد توحید باری تعالی بندے کو انسانوں کی غلامی ان سے خوف و رجا خوف ڈار رجا امیدیں اور ان کی خاطر کوئی عمل سر انجام دینے سے آزاد کر دیتی ہے توحید بال تالا بندے کو انسانوں کی غلامی سے اور ان سے خوف و رجا جن کے بندوں پہ امیدیں لگانے سے بندوں سے ڈرنے سے اور ان کی خاطر کوئی عمل سر انجام دینے سے آزاد کر دیتی ہے اور یہی حقیقی عزت اور سر سربلندی ہے ان کے علاوہ بھی اور بہت سے فوائد ہیں کس کے فوائد توحید کے جن کی طرف شیخ ابن سادی نے کتاب التوحید پر اپنے حاشیہ کے اندر اشارہ کیا ہے کتاب التوحید توحید پہ ہاشیا ہے شیخ ابن سادی کا جس کا نام ہے القول الصدی اسی لیے اس لیے دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں پر واجب ہے کہ وہ توحید باری تعلی کا اہتمام کریں اس کا خیال کریں مگر تکلیف اس وقت ہوتی ہے کس کو تکلیف ہوتی ہے جی ڈاکٹر عبدالسلام کو اور مجھے اور آپ کو بھی ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں مگر تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کچھ لوگ آ کر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر توحید کا اتنا اہتمام کیوں توحید توحید توحید اور ہمیں بھی یہی کہتے ہیں نا کہ یہ سلفی لوگ جو ہیں بس ان کو بس توحید ہی آتی ہے اور کچھ نہیں آتا آخر ہم مسلمانوں کے امور اور ان کے معاملات کا اہتمام اور خیال کیوں نہ کریں کہتے ہیں کہ آپ کو توحید کی پڑی ہے مسلمان مارے جا رہے ہیں مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں ان کی دکانوں کو آگ لگائی جا رہی ہے اور آپ کو توحید کی پڑی ہے یہ کہا جاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہنے والے کہتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان چاروں طرف سے مارے جا رہے ہیں اسے چھوڑ کر کسے چھوڑ کر مسلمانوں کے معاملات کو چھوڑ کر مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اسے چھوڑ کر ہم قبوں کوبے سمتے ہیں نا آپ لوگ گنبد ہم قبوں مزاروں اور ان مساجت کے دہانے کی دعوت دیتے ہیں جو قبروں پہ بنائی گئی ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں جی مزار گرا دیں اور اگر کسی مسجد کسی قبر کے اوپر مسجد بنی ہے تو مسجد کو گلا دیں کیونکہ علماء اکرام کا فتوہ یہ ہے میرے دیان سے سنیے گا کہ قبر اور مسجد یہ جمع نہیں ہو سکتے یہ تو احادیث سے بھی پتا چلتا ہے نا لیکن اب اگر یہ جمع ہو جائیں کرنا کیا ہے یہ علماء اکرام کا فتوا ہے احادیث سے پتا چلتا ہے کہ قبر اور مسجد جمع نہیں ہو سکتے لیکن اب اگر کہیں پہ قبر اور مسجد ایک ساتھ ہیں تو اب کیا کریں علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ آپ دیکھیں پہلے کون سی چیز بنی تھی اگر پہلے مسجد بنی تھی بعد میں قبر تو اس قبر کو کہیں اور شفٹ کریں اور اگر پہلے قبر بنی تھی اس پہ مسجد بنائی گئی ہے تو مسجد کو کسی اور جگہ شفٹ کریں تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات چھوڑ کر ہم کپوں مزاروں اور ان مساجد کے جہانے کی دعوت دیتے ہیں جو قبروں پہ بنائی گئی ہیں تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کن پہ سلفیوں پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے اہل حدیث لوگوں پہ تو اب اس کا جواب دینے لگے ہیں جواب کون دینے لگے بچے بتائیں گے جواب کون دینے لگے ہیں ڈاکٹر عبد السلام شیخ عبدالسلام اسنا کی بات کہنے والا یا تو بھول بیٹھا ہے یا تجاحل عارفانہ برت رہا ہے یہ کیا چیز ہوتی تجاول عارفانہ یہ کہ جانتا ہے لیکن ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا اس طرح کی بات کہنے والا یا تو بھول بیٹھا ہے یا تجاول عارفانہ برت رہا ہے امام الحنفہ حنیف کس کو کہتے ہیں جو توحید کے اوپر ہو جو شرک سے بچا ہوا ہو تو حنیف کی جمع کیا ہنفا ہنفا توحید والوں کے امام کون ہے ابراہیم علیہ السلام تو امام الحنافا سعیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو کی جگہ کیا کرتے ہیں ان کے تجاحل آرفانہ برت رہا ہے امام الحفا سبراہیم اسلام کے اس طور سے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے <الْأَسْنَام> یہ کون کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں دھیان سے سنیں کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی دعا کیا کر رہا ہے یا اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جس کا اہتمام نبی ابراہیم کر رہے ہیں جس سے نبی ابراہیم ڈر رہے ہیں علیہ السلام اور جب خلیل اللہ خلیل اللہ کون کون نبی ہے خلیل اللہ بچے بتائیں گے ابراہیم علیہ السلام اور خلیل اللہ کون ہے موس علیہ السلام نہیں وہ تو کلیم اللہ ہیں ویسے تو انشاءاللہ سب نبی خلیل اللہ ہیں لیکن جن کا خاص طور پہ آیا ہے تذکرہ ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کیا ہیں اللہ کے خلیل بہت گہرے اللہ کے دوست اور جب خلیل اللہ امام الحنافا ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ نے تنہا امت قرار دیا ہے یہ جنہیں اللہ نے تنہا امت قرار دیا اس کے اوپر نمبر ایک لکھیں نمبر دو اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ ابراہیم الدی وفا اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے عہد کو پورا کیا یہ پچھلی ایت میں ہے کہ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا ہے اور کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا ہے کون سے ابراہیم اللہ وفا وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے کیے گئے سارے وعدے پورے کیے تو اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں اللہدی وفا وفا کرنے والے اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے نمبر دو اس کے بعد نمبر تین اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حنیفیت کی اتباع کا حکم دیا کن کی حنیفیت ابراہیم علیہ السلام کی یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت شان اور مقام بتایا جا رہا ہے نمبر چار اور اللہ نے انہیں بیٹے کو ذبا کرنے کے لیے ازمائش میں ڈالا تو انہوں نے اسے بھی پورا کیا اس ازمیش میں بھی پورے اترے نمبر پانچ اور اللہ کے حکم پر لبے کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑ دیا اور مشرقوں پر زبردست نقیر کیا اعتراض کیا کتنے فضائل ہو گیا ابراہیم اسلام کے پانچ اب کہتے ہیں ان تمام فضائل کے باوجود آپ کو یہ خوف تھا آپ کو آپ کو کون ابراہیم علیہ السلام کو کہ کہیں وہ اس شرک میں واقع نہ ہو جائیں جسے بدھ پرستی کہتے ہیں جو کہ سب سے بڑا شرک ہے پھر جو ان سے اس سے کی بجائے ان سے ان سے ابراہیم علیہ السلام سے پھر جو ان سے چھوٹا ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس کو شرک سے کرنا چاہیے کہ نہیں سملاگی نے بات کی اسی لیے ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تابع ہیں آخر اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون ہے جو شرک سے معمول رہ سکتا ہے شرک سے جس کو خطرہ نہ ہو یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے شرک سے بچانا بت سے بچانا تو میں اور آپ یہ کیوں سمتے ہیں کہ میں پوری زندگی توحید پہ رہوں گا ہمیں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے یا اللہ جب موت دینا تو توحید پہ دینا ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے یا اللہ میرے بچوں کو شرک سے بچانا اور شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے شرک کے بارے میں معلومات لیتے رہنا چاہیے کہ کیا کیا چیز شرک ہے اور اس سکول میں اس کالج میں اس جگہ اپنے بچے کو نہ بھیجیں جہاں خطرہ ہو کہ آپ کا بچہ شرف میں واقع ہو سکتا ہے سوسائٹی اس, سو اس ماحول سے بچے کو بچائیں سیدنا ابو سعید خدری کی حدیث ہے پہلے لکھنے سہی حبان۔ اور مصدرق امام حاکم شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اب ترجمہ کیا ہے موسا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کر سکوں تیرا ذکر کر سکوں اور جس کے ساتھ تجھے پکاروں تو اللہ نے فرمایا اے موسا لا الہ اللہ کہو یعنی کہ یہ ہے توحید کی اہمیت کہ علیہ اسلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا جس سے میں تیرا ذکر کر سکوں جس سے میں دعائیں کر سکوں فرمایا اللہ, اللہ پڑھو یہ ذکر بھی ہے دعا بھی ہے شیخ محمد بن عبد البحاب اللہ نے اپنی کتاب کتاب التوحید کے اندر اس حدیث پر تبصلہ کرتے ہوئے کہا کون سی حدیث پہ چھوٹے بچے بتائیں گے کون سی حدیث پہ ہاں احسن تھا بیٹا ابو سید خدری والی حدیث علیہ اسلام والی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء بی لا الہ الا اللہ کی فضیلت پہ تنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں لیکن حدیث برحال صحیح ہے اس لیے ہم پہ واجب ہے کہ اس پہلو کا اہتمام کریں کس پہلو کا عقیدے کا توحید کا اور اس کا بہت زیادہ خیال کریں جب یہ معاملہ صحیح سالم ہوگا تو اس کے بعد کے معاملات ہلکے اور آسان ہو جائیں گے اور اس کے بعد کے اعمال کی سلامتی کی زمانت مل جائے گی لیکن اگر یہ اصل فاسد ہوگی یہ اصل فاسد ہو گیا یہ کون سی اصل جی تو, ہی تو کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی چیز قبول ہوگی ہاں جی کتنے سور پڑھ لیے ہم نے چار جی شیخ نصر اللہ پہلا اصول کیا تھا ہمارا علم حاصل کرنا ہاں جی یہ پیچھے دوسرا اصول کیا تھا وہ سب سے آخر میں لوگ جو ہیں جی علم پہ عمل کرنا اور یہ دو ادھر یہ باپ بیٹا ہے یا کیا ہے باپ بیٹا ہے نہیں چل باپ بیٹا نہیں ہے تیسرے نمبر پہ جی کیا نام ہے نام بھول گیا میں فہیم بھائی, فہیم بھائی جی تیسرا اصول کیا, کیا ہے تفصیلات میں پوچھتا کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے چاہے آپ ٹھیک ہے آپ خدمت کر رہے ہیں تعاون کرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن کم از کم ساتھ ساتھ کان ادھر بھی رکھیں کم از کم یہ تو عنوان کا تو پتہ ہونا چاہیے جی. پہلا اصول کیا ہے دوسرا کیا ہے تیسرا کیا ہے جی ادھر سے یہ تین بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں تیسرا اصول جی علم کی بنیاد پہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چوتھا اصول کیا ہے یہ تین بھائی جی جی عقیدہ سلف کا عقیدہ توحید کا اہتمام کرنا علم لیتے ہوئے علم دیتے ہوئے تبلیغ کرتے ہوئے ہر موقع پہ عقیدہ سلف کا اہتمام کرنا عقیدہ توحید کا اہتمام کرنا کتنے اصول پڑھ لیے ہم نے یہ ہے سلفیت اور اگر کوئی کہے نہیں توحید کی باتیں زیادہ نہ کیا کریں وغیرہ وغیرہ پریشان ہو جائے توحید کی باتیں زیادہ ہوں تو جان لیں کہ اس کی سلفیت میں کوئی مسئلہ ہے گڑبڑ ہے چلیں گی پانچواں اصول امید لگ رہی ہے کہ کتاب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پانچواں اصول سنت نبوی کا اہتمام کرنا اس پر عمل کا خوگر ہونا خوگر ہونا یعنی کہ اپنے عادی ہونا آد ڈال لینا اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دینا ان کے پانچویں اصول جو ہے اس کا تعلق سنت سے ہے حدیث سے ہے حدیث کا علم لیں حدیث پہ عمل کریں اور حدیث کی سنت کی لوگوں کو دعوت دے ایک مسلمان کو سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ السلاطو اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے بلکہ جتنا ہو سکے اسے اپنی زندگی میں ڈہالنے کی کوشش کرے کس کو ڈالنے کی کوشش کرے سنت کو کیونکہ جس مقصد کے لیے ایک مسلمان کوشش کرتا ہے وہ اس ہدایت کا پانا ہے مسلمان کی کوششیں کیا کہ اسے ہدایت مل جائے جس مقصد کے لیے ایک مسلمان محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے وہ اس ہدایت کا پانا ہے جو اسے جنت تک پہنچا دے آخر کی جگہ پہ کیا لکھنے لیں آپ جنت جو اسے جنت تک پہنچا دے جہاں سعادت مندی نصیب ہو یہ مٹا دیں تو جس مقصد کے لیے ایک مسلمان کوشش کرتا ہے وہ اس ہدایت کا پانا ہے جو ہدایت اسے کہاں پہنچا دے جنت میں پہنچا دے اللہ تعالی نے فرمایا وہ ان تو اگر ان کا حکم مانو گے کن کا نبی انیش کا تو کا یہ ہے نا آپ کی حدیث اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے حدیث اگر ان کا حکم مانو گے تو ہدایت پاؤ گے ہدایت کہاں سے ملتی ہے قرآن کے ساتھ ساتھ ہدایت کہاں سے ملے گی حدیث سے جویدم غام دی اس کی کیا اس کا کیا کہنا ہے کہ قرآن کافی ہے وہ کہتا ہے کہ حدیث سے آپ ویسے تاریخی معلومات آپ کو مل جائیں گی کوئی سے واقعات مل جائیں گے آپ کو لیکن دین پورے کا پورا وہ کہتا ہے قرآن سے ملے گا جبکہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت کے لیے ضروری ہے آپ احادیث کے اوپر بھی عمل کریں احادیث کو بھی لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احادیث کو نہیں لیتا اسے مکمل ہدایت نہیں ملے گی بلکہ قرآن کو بھی غلط سمجھے گا وہ صحیح معنوں میں جو حدیث پہ عمل نہیں کرتا وہ صحیح معنوں میں قرآن پہ بھی عمل نہیں کرتا جو احادیث کا منکر ہے صد پوچھیں تو وہ قرآن کا بھی منکر ہے کیونکہ قرآن کہنا ہے نا حدیث لے لو چلیے اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وت پہلے اللہ نے کہا اللہ کے رسول کی اطاعت کرو آرڈر مانو اب کہا وبی آپ کی پیروی کرو فرق کیا دونوں میں اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے دیکھیں اطاعت یہ ہے کہ نماز کیم کرو یہ آپ کا آڈر ہے لیکن مسوا کرنا آپ کا آڈر نہیں ہے آپ نے مسوا کیا ہے تو ہم بھی کریں گے تو اتباع ہو جائے گی لیکن نماز کے کریں گے تو وہ اتباع بھی ہے اتاح بھی ہے تو وہ تب یو آپ کی اتباہ کرو لال تحت تاکہ تم ہدایت پاؤ اور مزید اللہ تعالی نے فرمایا لقت لَكُمْ فِي رَسُولِ رسول اللہ حسنا لمن کا نئید وزاک اللہ, الاخر اللہ بلا بلاشبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ ہے ان کے مطابق بن جاؤ ان کو دیکھ کے ہر کام کرو ان کو دیکھ کے جیسے وہ نماز پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھو جیسے وہ حج کرتے تھے ویسے حج کرو تو اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو یعنی کہ نبی علیہ السلام کو ایڈیل کون جانے گا جس کا اللہ پر اور آخرت پہ ایمان ہے اور جو کہے اللہ کے رسول میرے ایڈیل نہیں ہے میرا ایڈیل فلاں انگریز ہے فلاں کافر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے آخرت پہ ایمان نہیں ہے اللہ کا اللہ پہ ایمان ہو اور آخرت پہ ایمان ہو اور آپ اپنا آئیڈیل نبی علیہ السلاق اسلام کی بجائے کسی اور کو سمجھیں اپنا ہیرو اللہ کے رسول کی بجائے کسی اور کو سمجھیں یہ ممکن نہیں ہے تو شری قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے آئیڈیل ہے لیکن کس کے لیے جو اللہ پہ بھی ایمان رکھتا ہے اور آخرت پہ صحیح ایمانوں میں ایمان رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال بلکہ تمام احوال اور حرکات و سکنات میں آپ کو اسوا اور نمونہ بنانے میں یہ ایت کریمہ بہت بڑے اصول کی حیثیت رکھتی ہے یعنی کہ یہ ایت ہمیں بتا رہی ہے کہ گفتگو آپ نے کیا کرنی ہے اللہ کے رسول سے رہنمائی لیجئے آپ نے کیا عمل کیسے کرنا ہے قول میں بھی نمونا اللہ کے رسول عمل میں بھی نمونا اللہ کے رسول ہر حرکت میں نمونا اللہ کے رسول سونا کیسے ہے نمونا اللہ کے رسول کھڑا کیسے ہونا ہے اللہ کے رسول نمونا ہے بیٹھنا کیسے اللہ کے کی رسول نمونا ہے تو ہر معاملے میں ہر حالت میں اللہ کے رسول جو ہیں وہ ہمارے لیے اسوا ہے نمونا ہے اس اسوے اور نمونے پر وہی چلتا ہے کون سا اسوا اس عسوے پہ کون سا اسوا نبی رسنا اس اسوے نمونے پر وہی چلتا ہے اور اس پر چلنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جسے اللہ تعالی سے ملاقات اور آخرت کی امید ہو کیونکہ اس کا ایمان اور اللہ کا خوف اور اللہ کے ادر و ثواب کی امید اور اس کے عذاب کا خوف ہی نبی علی اللہۃسلام کو اپنا اسوا اور نمونہ بنانے پر ابھارتا ہے جس کا اللہ پہ ایمان ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا جو اللہ سے ادر و ثواب لینے کی جنت لینے کی امید رکھتا ہوگا جسے جہنم کا ڈر ہوگا وہی اللہ کے رسول کو اپنا اسوا مانے گا اور جسے جہنم سے ڈر نہیں لگتا جنت کا شوق نہیں ہے اللہ سے ڈر نہیں لگتا تو اسے اللہ کے رسول سے کیا لگے اللہ کے رسول کی اہمیت اسی کے نزدیک ہوگی جس کا اللہ پہ ایمان ہے اللہ کے رسول کی اہمیت اسی کے نزدیک ہوگی جس کا آخرت میں ایمان ہے کسی مومن کے شرف و منزل اور اس کے مقام و مرتبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہی سے جانا جا سکتا ہے ہاں جی بڑی اہم بات کر دی ڈاکٹرسرام صاحب نے بڑی اہم بات کر دی کون سا انسان اس کو آپ نے کتنی عزت دینی ہے اس کا معیار کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول کی پیروی کتنی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول کی زیادہ پیروی کرے آپ اس کی زیادہ عزت کریں اور جو اللہ کے رسول کی بالکل پیروی نہ کرے اس کی کوئی عزت نہیں ہے اور جو درمیانے درجے کی پیروی کرے اس کی عزت بھی درمیانے درجے کی ہے تو کہتے ہیں کسی مومن کے شرف و منزل اور اس کے مقام و مرتبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا ہی سے جانا جا سکتا ہے چنانچہ جس طرح اس کے اندر سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی زیادہ ہوگی اسی قدر اس کے درجات بلند ہوں گے اور اسی لیے سلب صالح سلب صالح کون ہوتے ہیں بچوں بتائیے سلب صالح کون ہوتے ہیں صحابہ تعبین تباہ تابین. اسی لیے صرف صالح حصول علم میں کسی شخص کو معیار اس کے سنت پر عمل کو دیکھ کر بناتے تھے ہاں جی علم کس سے لینا ہے علم آپ ٹیچر آپ اپنا کس کو بنائیں گے معلم کس کو بنائیں گے سرف سالین اس معاملے میں دیکھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کی پیروی کس قدر کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ مطمئن ہوتے کہ اللہ کے رسول کی سنت پہ چلتا ہے آپ کی عادی کو اپناتا ہے اسی کو اپنا معلم اور ٹیچر مانتے تھے اسی کے درس میں بیٹھتے تھے اسی سے علم لیتے تھے پھر اسی لیے سرف صالح حصول علم میں کسی شخص کو معیار اس کے سنت پر عمل کو دیکھ کر بناتے تھے جیسا کہ ابراہیم نخائی نے کہا ہے یہ کتابی ہے کہ سلف جب کسی سے علم حاصل کرنے جاتے تو پہلے اس کی نماز سنتے رسول علی سات اسلام پر اس کے عمل اور اس کی شکل و صورت کو دیکھتے پھر اس سے علم حاصل کرتے شکل و صورت دیکھتے کہ کتنا خوبصورت ہے ہاں داڑی کی کیا صورت حال ہے مونچھوں کی کیا صورت حال ہے نماز کس طرح پڑھتا ہے نماز میں رفری دین کرتا ہے یا نہیں کرتا سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے یا جیسے ابا جی نے سکھائی تھی ویسے پڑھتا ہے سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ بس جیسے مولوی صاحب نے چھوٹے ات... ات سکھا دی تھی بس ٹھیک ہے چلے گا نماز پڑھنی چاہیے جیسے بھی پڑھو نہیں نہیں وہ کہتے تھے جو نماز اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ایک ایک سنت کو اپناتا ہے اور اس کی شکل و صورت بھی نبی علی صلاحم کی طرح ہے اس سے علم لب لیں گے ہاں جی آپ کی شادی ہونے والی ہوگی کچھ لوگوں کی تو جب رپورٹ ملے کہ وہ لڑکی جس سے شادی ہونے جا رہی ہے اس کی شکل و صورت میں یہاں مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے یہ بال یہاں پہ بناتی ہے کاٹتی ہے تو نکاح کریں گے اس کے ساتھ چلے گئے جب جبکہ کبھی گناہ ہے یہ چھوٹا گناہ نہیں کون سا گنا ہے یہ بال جو ہیں ان کو سیٹنگ کرنا اس کی استرے کے ساتھ بلیڈ کے ساتھ مشین کے ساتھ ان کو کاٹنا موٹنا نوچنا کچھ بھی کرنا کبیرا گناہ ہے اللہ کی لعنت ہے ایسی عورت پہ جو یہ کام کرے تو ایسے ہی جس سے آپ علم لیں گے اس میں چیزیں دیکھی جائیں گی شیخ ابن باز رحما اللہ کا سنیے گا ذرا شیخ نے باز رحیم کا ایک فتوا مجھے بہت یاد آتا ہے شاید پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا شیخ سے پوچھ آپ کو پتا ہے نا کہ اگر ایک جوتا آپ کا گم ہو جائے نہ ملے تو دوسرا جوتا پہننے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا دونوں جوتے پہنے دونوں پاؤں میں جوتا پہنے یا کسی پاؤں میں بھی نہ پہنے ایک پاؤں میں جوتا پہن لیں دوسرے میں نہ پہنے شریعت اس کی جاس نہیں دیتی یہ مسئلہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اچھا کسی نے شیخ سے سوال کیا کہ جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو ہمارا ایک جوتا قریب پڑا ہوتا ہے دوسرا دور پڑا ہوتا ہے تو ایک جوتا پہن کے دوسرا جوتا پہننے تک ایک قدم دو قدم اتنا چل سکتے ہیں شیخ نے کہا کوشش کرو تمہارا ایک قدم بھی حدیث کے خلاف نہ اٹھے جبکہ ہم تو اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں شیخ کا فتوا سنیے کہا کوشش کرو تمہارا ایک قدم بھی نبی علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی میں نہ اٹھے اسی لیے چند دن پہلے میں نے ایک بھائی کو خبردار کیا وہ اچھا بھائی ہے ماشاءاللہ آپ کی طرح دین پہ چلنے والا لیکن رات کے وقت جو اس نے کمیز پہن رکھی تھی سو پہن رکھی تھی وہ ٹکروں سے نیچے تھی نائٹ لباس اور آپ میں سے بھی کئی لوگ ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ رات کے ٹائم تو چونکہ میں گھر میں ہوں اس لیے ٹروزر اگر میں نے پہنا ہے تو وہ نیچے بھی لٹک رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں چادر نیچے चादर لٹک رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں चादर. کیونکہ میں گھر میں ہوں تو کیا حدیث میں ایسا آیا ہے کہ لوگوں کے سامنے ٹھیک رہے گھر کے اندر آپ چونکہ اکیلے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں بھائی نائٹ جو لباس آپ کا ہوگا وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے یعنی کہ وہ بھی ٹکڑوں سے نیچے نہ چادر جائے نہ پینٹ جائے نہ ٹروزر جائے اور نہ وہ سوپ جائے چلے جی باد الاما کہتے ہیں اللہ ازب سے محبت کرنے کی ایک علامت اس کے حبیب کس کے حبیب اللہ کے حبیب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہے اللہ کے حبیب کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق افعال و عوامر اور آپ کی سنتوں میں جن کے پیروی آپ کے اخلاق میں آپ کی پیروی آپ کے افعال میں آپ کی پیروی اور آپ کے عوام آڈرس میں اور آپ کی سنتوں میں آپ کی پیروی یہ علامت کتاب اللہ سے ماحود ہے کون سی نامت اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کی یہ کیسے پتا چلے گا اس کی لامت کیا ہوگی کہ آپ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نبی علیم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا تو یہ جو اصول ہے کہاں سے لیے جی آپ نے کہتے ہیں یہ قرآن کی سائز سے یہ علامت کتاب اللہ سے محفوظ ہے اللہ تعالی نے فرمایا کل ان کن تم تو ہبون اللہ ضرور و والله غفور الرحیم کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری پیروی کرو کس کی محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تم سے محبت کرے گا کب جب تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے جب تم اللہ کے رسول کی حدیث پہ چلو گے آپ کی سنتوں کو اپناؤ گے اللہ تم سے محبت کرے گا تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے رسول کی تباہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس سے آپ کو جواب مل جائے گا اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا کب جب اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے اور اللہ بےحد بخشنے والا نہایت مہمان ہے حسن بصری اس ایپ کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی محبت کی علامت اور پہچان یہ بتائی ہے کہ لوگ اس کے رسول علیہ سعد اسلام کی سنت کی پیروی کریں یعنی کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ کیسے پتا چلے گا اس کی پہچان کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول علیہ اسلام کی سنت کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے حسن بصری کا یہ خور کہاں ملے گا کتاب اعتقاد اہلی سنہ امام لال اکائی کتاب و سنت کے نصوص یہ شراب کے یہاں کیا ہے کتاب و سنت کی نصوص یا کے نصوص کیا پڑھتے آپ لوگ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ہم وہاں کی پڑھتے ہیں کتاب و سنت کی نصوص کتاب و سنت کی نصوص اور صحابہ تعبین کے اقوال سے تواتر کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی ترغیب اور اسے لازم پکڑنے پہ ابھارا گیا ہے جن کے قرآن حدیث صحابہ تابین کے اقوال سے آپ کو کیا ملے گا کہ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرو کہاں کہاں سے ملے گا آپ کو قرآن سے بھی حدیث سے بھی صحابہ کرام کے اقوال سے بھی اور تابین کے اقوال سے بھی آپ لوگ میرے ساتھ ہیں یا تھک چکے ہیں بک تو نہیں لگی ہوئی انہی میں ایک مشہور حدیث یہ بھی ہے کہ ارباد بن ساریہ کہتے ہیں اب ذرا ترجمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ارباز بن ساریا کہہ رہے ہیں. ایسی نصیحت فرمائی جس سے ہماری آنکھیں ڈبئی کیا مطلب آنسو نکلائے اور دل لرز گئے ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ تو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے یعنی کہ آج آپ اس طرح نصیحت کر رہے ہیں جیسے آپ ہم سے الوداع ہو رہے ہوں ہم سے جا رہے ہوں تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو ایک ایسے صاف اور روشن راستے پر چھوڑا ہے ان کے دین جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے اس راستے سے میرے بعد صرف ہلاک ہونے والا ہی انحراف کرے گا ہٹے گا یعنی کہ کتنا اچھا راستہ تم کو دے کر جا رہا ہوں اس راستے کو وہی وہ چھوڑے گا جو جہنم میں جانا چاہتا ہے جو تباہ ہونا چاہتا ہے تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا لہذا میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت سے جو کچھ تمہیں معلوم ہے اس کی پابندی کرنا اختلافات ہوں گے تو کس کی پابندی کرنا میری سنت میری سنت آج مسلمانوں میں اختلافات بہت زیادہ ہیں گروہ بہت زیادہ ہیں عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے لیکن پریشان ہو کر غلط راستہ اختیار کرتا ہے پریشان ہو کر صحیح راستہ اختیار کریں وہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامیں رکھنا دانتوں سے کم کا آگزی کیونکہ جو دانت سے کسی چیز کو پکڑ لیں چھوٹی نہیں ہے تو فرمایا مضبوطی سے تھام لینا جیسے دانتوں سے پکڑتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول علیکم بسنتی یعنی میرے اس طریقے پر جس پر میں ہوں اور جن اقام کی تفصیل میں نے تم کو بتا دی ہے خواب و اعتقادی ہوں عقیدے کے ہوں یا عمری ہوں واجب ہوں یا مندوب ہوں؟ ان, کے ہر ان معاملات میں میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا چلیں جی یہاں پہ اٹھتے ہیں اور آگے پھر تھوڑی سی نئی گفتگو شروع ہوگی تو انشاءاللہ اس کا آغاز اثر کے بعد ہوگا اثر کے بعد آپ آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں جی سمجھا نہیں جا کے آ رہے جائیں, جائیں گے پھر آئیں گے چلے ماشاء اللہ مرحب اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و سلامتی سے واپس لے کر آئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم علم کی مجالس میں قرآن و حدیث کی مجالس میں ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں اور جب آپ آئیں گے تو آپ سے پہلا سوال یہی ہونا ہے کہ کون سے پانچ اصول ہم نے پڑھ لیے ہیں امید ہے کہ اس کا جواب آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہمارے مشع کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ مختار حافظ اللہ کو شیخ علی حافظ اللہ کو اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنتیں اور ان کی محنتیں قبول فرمائے بارک اللہ حفیق صبح اللہ نبی الا کا شد و اللہ الہ الہ الہ الہ شیم کی و... باتیں و... و... جو جس... ہمارے اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ کا کرنے کی حسنات میں اضافہ تمام لوگوں کا یہاں پہ جمع ہونا ابو فرما ہے پھر ان شاء اللہ اگلے میں اثر کے بعد ان انشاءاللہ اللہ دل میں بیٹھیں گے اور باتیں جو پانچ اصول ہیں وہ ہم و... کی کوشش کریں گے پر ہے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کھانے پر تشدد لائیں